الحمد لله الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل وليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا هو مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيب عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں اللہ رب العزت نے دنیا میں جس انسان کو بھیجا ہے اس کو کچھ خواہشات بھی دے کر بھیجا ہے اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرمائیں اور انسان کے دل میں خواہشات نہ رکھیں اور انسان کے دماغ میں سوچ اور فکر نہ رکھیں اور انسان کے جسم کی ضرورتیں اور تقاضے نہ رکھیں تو پھر دنیا میں آمد کا بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا اللہ رب العزت نے دماغ دیا ہے تو اس میں سوچ بھی رکھی ہے دل دیا ہے اس میں خواہشات بھی رکھی ہیں اور اللہ رب العزت نے جسم دیا ہے تو اس کی ضرورتیں اور تقاضے بھی رکھے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری دو جگہ ہیں رہنے کی ایک جگہ عارضی ہے اور ایک جگہ مستقل ہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں جسم عطا فرمایا اس دنیا میں رہنے کے لیے اس جسم نے ختم نہیں ہونا موت جب انسان پہ آتی ہے تو مرنے کے بعد حشر تک کا جو دور ہے آدمی سمجھتا ہے کہ جسم ختم ہو گیا اور یہ کافرانہ سوچ ہے آدمی کا جسم ختم نہیں ہوتا اس کی صورت بدلتی ہے اور حشر کے بعد پھر اس جسم نے اسی حالت میں وہاں جس طرح ہمیں آج دنیا میں نظر آ رہا ہے تو موت کے بعد کی زندگی سمجھنی تھوڑی سی مشکل ہے موت کے بعد قبر کی زندگی سمجھنی تھوڑی سی مشکل ہے کافر کی سوچ تو بڑی صاف نظر آتی ہے وہ سمجھتے ہیں مر گیا مٹی میں مل گیا اب اس کا کوئی جہان نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ تقاضے نہیں ہیں کوئی اس کی ضرورتیں نہیں ہیں کوئی اس پر احوال نہیں کچھ بھی نہیں ہے مٹی تھی ختم مٹی سے بنا مٹی میں آ کر فنا ہو گیا حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے انسان موت کے بعد کن کیفیات سے گزرتا ہے اور انسان پر موت کے بعد حالات کیسے آتے ہیں میں آج کی مجلس میں بڑے اختصار سے اس کو سمجھاتا ہوں یہ مضمون سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی واضح ہیں قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور احادیث سے مبارکہ بھی ہیں اور اللہ رب العزت نے موت کے بعد کی زندگی انسان کو سمجھانے کے لیے دنیا میں انسان کو نیند کی نعمت سے نوازا ہے اگر نیند کی کیفیت سمجھ آئے تو موت کے بعد کی کیفیت سمجھ آتی ہے موت کے بعد کی زندگی سمجھانے کے لیے نیند کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اس پر مختصر سی بات یوں سمجھیں کہ جب ہم رات یا دن کسی وقت بھی سونے لگے تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے اللہ مبسم کا اموت تو اور جب صبح اٹھیں تو پھر دعا پڑھیں الحمد للہ احیانہ بادام اماتانا اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم سوئے ہیں مرے تو نہیں ہیں اور صبح اٹھے ہیں زندہ تو نہیں ہوئے اور دعا کے کلمات کیا ہیں الحمداللہ بسم کا اموت و احیا اللہ میں تیرا نام لے کر مرنے لگا ہوں اور تیرا نام لے کر پھر زندہ ہوں گا تو سوال یہ ہے کہ جب مرنے نہیں لگے سونے لگے ہیں تو پھر اموتوں کا لفظ کیوں بولا ہے اب اگر اموتو تو سمجھ آئے تو پھر انامو سمجھ آئے بظاہر یہ ہے کہ دعا کے کلمات یہ ہونے چاہیے تھے اللہ میں بسم کا انامو و اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں تیرے نام سے بیدار ہو جاؤں گا اور جب نیند سے اٹھتے تو دعا مانگتے الحمد اللہ اللہ جی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے نیند دی تھی اور پھر آپ نے بیدار کر دیا حالانکہ یہاں نیند کا ذکر ہی نہیں ہے جاگنے کا ذکر ہی نہیں ہے ذکر ہے موت اور حیات کا اور عمل ہے نیند اور جاگنے کا نام اور یکزا کا تو اب اگر یہ سمجھ آئے تو پھر سمجھ آئے گا کہ موت کی کفیات کیا ہے اور اسی طرح احادیث میں موت پر بھی نیند کے الفاظ آئے ہیں یہ جو میں نے دو دعائیں پڑھی ہیں یہ احادیث میں ہیں قرآن کریم میں تو نہیں ہیں ان دونوں دعاؤں میں نیند ہے اور نیند پر موت کا لفظ استعمال ہوا ہے اب ایک میں حدیث مبارک تلاوت کرتا ہوں کہ جس میں موت ہے اور اس پر نیند کا لفظ آیا ہے حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پھر اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے تین سوال کرتے ہیں م ربو کا ماں نبیوں کا ماں دینوں کا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے جب جواب یہ دے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے دینی ال اسلام اور میرا دین اسلام ہے فینادی فیونادی منادم منسما پھر آسمان سے ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے فشتہ پکارتا ہے افرشو لہو بن الجنا اس کو جنت کا بچھونا دو لَهُ من جنا <الْجَنَّة> اس کو جنت کا لباس دو وقت ہو لہو بابن ال الجنا وقت ہو لہو بابن ال <جنَّة> جنت کی طرف والا دروازہ کھول دو آدمی اپنی قبر میں ہے جنت میں نہیں ہے قبر میں ہے. جنت اوپر ہے تو قبر اور جنت کے درمیان جو دروازہ ہے یہ دروازہ کھولو فیاتی ہے منتی و حا پھر جنت سے خوشبو اور جنت سے چھنڈی ہوا اس کی خبر میں آتی اور پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنو متوس اب سوجا جیسے پہلی رات کی دلنس ہوتی اب دیکھو یہ مرا ہوا ہے سویا ہوا تو نہیں ہے لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے سو جا تو اس کو تو یہ نہیں کہنا یہ جی نم کنو مت کہنا سی مت مرجا کہتے نہیں نم جا تو جب سونے لگے تو اللہ مبمی کا اموتو اور جب مرنے لگے تو پھر نم اس کا معنی ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند پر موت اور موت پر نیند کا لفظ استعمال فرمایا تو فرشتہ کہتا ہے نم کا نوم تلو آج سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے میں کئی بار طلبہ کے دوران سبق بتاتا ہوں کہ مجھ سے ایک طالب علم نے اس حدیث کے دوران سوال کیا جب تحقیق المسائل کا سبق تھا دورے کا تقابل دیان کے عنوان پہ کہ ساجی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے تھوڑا تعجب کہ پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے تعجب اس کو تو میں نے جگہ سوتی ہے لیکن اپنے کام اور اعمال مکمل کر کے فرشتے نے کہا تمہارا رب کون ہے نبی کون ہے دین کیا ہے اس نے کہا ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ دین الاسلام اپنے کام پورے ہو گئے نم اب سو تو میں نے کہا سوتی ہے لیکن اپنے امال سے فارغ ہو اس کے بعد سوتی ہے اب جو میں لفظ سمجھانا چاہتی تو اس کو سمجھے فرشتے نے یہ نہیں کہا نم سوجا بلکہ یہ کہا دلہن کی طرح سوجا یہ الفاظ نبوت ہے عام بندے کے نہیں لفظ یہ کلمات مصطفیٰ ہے میرے اور آپ کے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں تبھی تو لفظ عروس استعمال کیا. کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا سوجا کہ کیوں گھا کے دلن کی طرح سوجا یہ لفظ عروس اور لفظ دلن کیوں لائیں یہ جو پیغمبر نے تشبی دی ہے اس کے سونے کو دلن کے سونے کے ساتھ اس کا معنی کو مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نبوت میں کس قدر بلاوت ہے اس پر تو اربوں کو بھی تعجب ہوتا ہے دنیا کا سب سے فصیح ترین کلام قرآن کریم ہے اور اس کے بعد فصیح کلام رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہے ان سے زیادہ کن کے کلام میں فصاحت ہو سکتی ہے آپ اندازہ فرمائیں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سوجا جیسے دلن آپ ایک بات کا اہتمام کیا کریں میں نے گزشتہ بیان میں بھی کہا تھا کہ بیان کے دوران پیچھے نہ دیکھا کریں یہ میں اپنی بات نہیں کرتا سب بیان کی بات کرتا ہوں میں نے کئی بار عرض کیا کہ ہمارا مرض ہے کہ جو ایسی باتیں میں سمجھاتا ہوں ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں اس کا نقصان بہت ہوتا ہے جب آپ کسی شخص کے بیان میں فنا نہیں ہوں گے تو بیان آپ کو سمجھ نہیں آئے گا سمجھ آیا بھی تو بیان کا رنگ آپ پر غالب نہیں ہوگا بس چسکا پورا ہو جائے گا کہ ہم نے نقطے سنے ہیں گفتگو سنی ہے لیکن جو آدمی کے اوپر کیفیت آنی چاہیے وہ ہرگز پیدا نہیں ہوتی یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں شاید آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت حکیم علامت مولانا شرف علی تھانوی نور اللہ قدم حضرت فرمایا کرتے اگر میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں اور اس مجلس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں جنید بغدادی آ میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا کیوں جنید بغدادی بڑے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں چھوٹے ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھوں گا مجھے فیض حاجی صاحب سے ملا ہے جناد بغدادی سے نہیں ملا میرے شیخ وہ نہیں جو بہت بڑے ہیں میرے شیخ وہ ہیں جو ان سے چھوٹے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی میں ایک مرتبہ راول پنڈی قریب حسن عبدال گیا تو ٹیکسلا وہاں سے قریب ہے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت بتکا تو ہم الخاجہ خان محمد اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ان کی خدمت میں میں گیا میں نے بیٹے کو فون کیا کہ حضرت ادھر ہی ہے ادھر ہے. تو میں نے کہا میں ان کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں. ان کا واپسی فون ہے کہ اب ناشتہ بھی ہمارے پاس کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں جب حضرت کو ملنے کے لیے گیا تو وہاں علما کو میرے آنے کا پتا چلا تو بہت سارے علما مجھے ملنے کے لیے آ گئے. تو میں حضرت کے پاس اللہ ہوا ہے مسر میں بیٹھا جب تک میں بیٹھا رہا مجھے ابھی تک یاد نہیں کہ مجھے ملنے کے لیے کون ہے ابھی تک مجھے نہیں یاد میں حضرت کے ساتھ بات کرتا رہا ناشتہ بھی کیا جب وہاں سے اٹھے باہر تک مجھے چھوڑنے کے لیے گئے جب تک وہ مجھے چھوڑنے کے لیے گئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا وہاں سے مسافر کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا مجھے جو میرے ساتھ گارڈ اور ڈرائیور تھے کہ آپ ملنے کے غلم آئے ہیں میں نے کہا آج میں ان کو نہیں دیکھوں گا آج میں کسی کو ملنے کے لیے آئے نا تو میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں ہمیں جس نے ملنا ہم تو پوری دنیا میں گھومتے ہیں جس کا ریچ جی آئے ملنے جب کسی بڑے کی مجلس میں جائیں تو آج سارا وقت میں حضرت کو دوں گا اس کے بغیر استفادہ نہیں ہوگا میں ان کے پاس چلا گیا اور یہ دیکھتا رہا مجھ سے مسافہ کون لیتا ہے تو پھر بڑے کے پاس جانے کا مجھے فائدہ کیا پھر میں باہر جا کر مسافے کرواتا ہوں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں اس کے بغیر آدمی کو فائدہ مکمل نہیں ہوتا خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الفاظ نبوت کی آپ بلاغت دیکھیں کس قدر بلیغ لفظ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یہ کیوں فرمایا دو وجہ افزے نشین فرما لیں نمبر ایک عورت بڑے باپ کی بیٹی ہو بڑے خاندان کی ہو اور دولت والی ہو حسن و جمال والی ہو کسی عورت کے پاس یہ تینوں نعمتیں ہوں پیسہ بھی بہت ہو اور حسن و جمال بھی بہت ہو اور بڑے باپ کی بیٹی ہو لیکن اس کا فطری سکون خدا نے جو رکھا ہے وہ شوہر کے ساتھ رکھا ہے دلہن بننے میں رکھا ہے بڑے باپ کی بیٹی ہونے میں نہیں رکھا اب اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں کہ ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے کیا مطلب آدمی بہت بڑا ہو عوال بھی اچھے ہوں وہ ہو بھی بہت اچھا لیکن جس طرح دلہن بڑے باپ کی بیٹی ہو حسن و جمال والی ہو اور بہت دولت والی ہو اس کے باوجود اس کا جو فطری سکون ہے وہ شوہر کے پاس دلہن بننے میں ہے اور مومن عبادات بھی کرے مشقت برداشت بھی کرے اللہ کا محبوب ترین بندہ بنے اس کا فطری سکون خدا نے قبر کے اندر رکھا ہے آرام کی جگہ وہ ہے جیسے عورت کے آرام کی جگہ دلہن بننا ہے اسی طرح آدمی جس کے اندر بھی بڑا ہو اس کے آرام کی جگہ دنیا نہیں ہے آرام کی جگہ قبر ہے اور دوسری بات اس سے بھی عجیب تر ہے بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر عورت ہو اور یہ چاہے ایک ہے مرد چاہے عورت چاہے کسی مرد کو لیکن نکاح نہیں ہے تو یہ عورت ایک تو تبھی حیا ہے تب تب ہی شرم ہے اور ویسے بھی ڈرتی ہے خاندان سے بھی اللہ سے بھی کہ میں اس کو کیسے دیکھوں دل کرتا ہے لیکن دیکھتی نہیں ہے معاشرے کا بھی ڈر ہے خاندان کا بھی ڈر ہے اللہ کا بھی ڈر ہے میسج کروں ڈرتی ہے پکڑی نہ جاؤں اور اللہ کا بھی ڈر ہے کہ اس کے قریب جاؤں ڈرتی ہے اللہ سے بھی خاندان سے بھی تو وہ عورت جو کسی مرد کو چاہے اور کئی خطرات ہوں نہ فون کر سکتی ہے نہ میسج کر سکتی ہے نہ خط لکھ سکتی ہے نہ ای میل کر سکتی ہے نہ ہاتھ لگا سکتی ہے نہ ملاقات کر سکتی ہے وہی عورت اسی بندے کے پاس کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے پورا خاندان بھی سڑک پہ کھڑا ہو اس عورت کو ڈر نہیں ہے اللہ نے پیغمبر نے بات سمجھائی یہ کیڑوں کا گھر ہے خلوت کا گھر ہے قبر ظلمت کا گھر ہے بحشت کا گھر ہے لیکن جس طرح وہ عورت کئی خطرات سے ڈر رہی تھی کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو اسے ڈر نہیں ہے اس قبر میں کئی خطرے ہیں کلمہ ایمان کے ساتھ آج آج تجھے بھی ڈر نہیں اب کلام نبوت سمجھ آیا کتنا بلیغ لفظ اب اس کی شرح نہ کرے تو بندے کو تعجب ہوتا ہے دلہن کی طرح سو جا آپ سب ہنس پڑے تھے نا آپ سب ہنس پڑے تھے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور بلاغت سے خالی اب بتاؤ کتنی بڑی بات سمجھائیے ایسے ہے یہ نہیں عورت خوف ہے نا تبھی حیا الگ ہے اور ڈر کتنا ہے لیکن کلمہ میں نکاح کے ساتھ آج کو ڈر ہے کو پرواہی نہیں باپ ہے والدہ ہے خاندان ہے قبیلہ ہے سب کھڑے ہیں سب کے سامنے شوہر کی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور چلی کوئی ڈر نہیں ہے کیوں اب کلمہ نکاح کے ساتھ آ گئی قبر کا ڈر بہت ہے لیکن کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا پھر کوئی ڈر نہیں اور یہ میں نے کہاں سے ثابت کیا ہے یہ تشبی کہاں سے نکالی ہے ایک تو صاف نظر آتا ہے نا کہ دلنگ کی طرح سو جا آگے اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جب یہ آدمی قبر میں ہو فرشتہ کہتا ہے نم کنو متل روس فرمایا فضال کا کول اللہ یو سب اللہ اللہ آمن بال کو ثابت فل حیات دنیا آخرہ اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا کلم ایمان کے ساتھ اللہ آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں اس سے مراد یہ جگہ ہے کلمہ ایمان کے ساتھ اور دلہن کلمہ نکاح کے ساتھ ثابت قدم ہوتی ہے اور مومن میت کلمہ ایمان کے ساتھ ثابت قدم ہوتا ہے نسل تو سمجھا رہا تھا کہ موت کے بعد کی زندگی سمجھ تب آتی ہے جب آدمی کو نیند سمجھ آئے نیند سمجھ نہ آئے تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ نہیں آتی نیند میں قرآن کریم میں ہے قرآن کریم میں نیند کے بارے میں اللہ تفل الف صحیح نہ موتحا ولتی لمتا مطفی منا دیکھو یہاں بھی موت اور نیند کے لیے ایک جیسا لفظ ہے اللہ توفل الف صحیح نہ موتحا ولتی لم تمفی منامحا آدمی پر موت آ جائے اللہ تب بھی روح کو قبض کرتے ہیں اور نیند آ جائے تو تب بھی قبض کرتے ہیں فیشم سے الت قزالی حل موت بیو سروخرا اور اگر کسی کو زندہ رکھنا ہو تو پھر روح دنیا میں آتی ہے آدمی واپس آ جاتا ہے اور زندہ نہ رکھنا ہو تو ایس طرح روح نیند اٹھاتے کہ آدمی جیسے دنیا میں گھومتا ہے کیونکہ میں نے اس طرح کہا نا اس کو ہر بندہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کیوں کہا ہے اب دونوں کو یہاں بھی نیند اور موت کو کٹھا ذکر کیا نا کہ موت کس وقت بھی رو قبض کرتے ہیں اور نیند کے وقت بھی روح قبض کرتے ہیں اب آپ دیکھیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سمجھنی ہو تو پھر نیند سمجھیں اور نیند میں ایسے ہوتا ہے جب قرآن کہتا ہے کہ بوقتے نیند روح قبض ہوتی ہے تو مجھے بتائیں آدمی زندہ رہتا ہے یا نہیں بوقتے نیند رو قبض ہوتی ہے تو زندہ رہتا ہے کہ نہیں زندہ نہیں ہوتا سویا ہوا آدمی اور بزرگا ہمارے سامنے بیٹھ گئے یہ میں نیند آئے تو آدمی مرا ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے زندہ ہوتا, ہے زندہ ہوتا ہے قرآن کہتے وہ کمزور ہی آپ کہتے ہیں پھر بھی زندہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو قبر میں ہے وہ زندہ ہے جس طرح یہ سویا ہوا زندہ ہے اور روح جسم کے تعلق سے زندہ ہے یہ قبر میں پڑا ہوا زندہ ہے اور روح اور جسم کے تعلق سے زندہ ہے فرق کیا ہے یہ جو دنیا میں آدمی سویا ہوا ہے اور ہے زندہ اور کوئی بندہ یہ کہے کہ زندہ نہیں ہے کوئی بندہ کہے کہ زندہ نہیں ہے آپ کہیں گے اندہ ہے یہ دیکھ اس کا پیڑ نظر نہیں آ رہا اوپر نیچے ہو ہے یہ کہیں گے نا تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آ پیڑ اوپر نیچے ہو رہا ہے تیرے ہاتھ پر فالج گرا ہے شل ہوا ہے یہ دیکھ ہاتھ کو محسوس نہیں ہو رہا نبل چل رہی ہے ہاتھ رکھ دیکھ دل کی دھڑکن ہو رہی ہے تجھے فالج ہے تجھے محسوس تو اندھا ہے تو نظر نہیں آ رہا اپنا کان لگا اس کے ناک کے ساتھ دیکھ آواز آ رہی ہے نا سانس کی تو ڈو رہا ہے بہ رہا ہے ایمان سے بتانا کہ یہ کہتا ہے تو بہمان ہے تجھے نظر نہیں آ رہا تو کہتا ہے بہمان ہے تجھے نظر نہیں آ رہا کیا کہتے ہیں تو اندھا ہے تو اندہ ہے, نظر نہیں آ رہا کیا مطلب یہ جو دنیا کی حیات روح کے تعلق سے ہے یہ تعلق نظر آ رہا ہے صاحب نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بوقتے موت زندگی ہے لیکن یہ زندگی نظر آ رہی ہے اگر اس زندگی کو نہ مانے تو بے مان نہیں کہیں گے اندھا کہیں گے بہرا کہیں گے اور قبر کے بعد جو وقت موت زندگی ہے روح کے تعلق سے وہ نظر نہیں آتی وہ نظر اس کا تعلق نبی کے فرمان سے اس کا تعلق آنکھ سے ہے اس لیے اگر کوئی وہ نہ مانے اسے یہ نہیں کہتے تو اندھا ہے اسے کہتے تو بے مان ہے حضور کی بات نہیں مانتا اسے کیا کہتے ہیں بھائی ہے تو حضور کی بات نہیں مانتا میری گزارش سمجھ آ رہی ہے نا یہ مضمون تھوڑا سا مشکل ہے میں اس سے آسان مثال دیتا ہوں. شہید کو زندہ مانتے ہیں کہ نہیں اب دیکھا آپ نے سب بے شک کہہ دیا کیوں آپ کے کی ذہن میں ہے. آپ شہید کو زندہ مانتے ہیں نا تو یہ بتائیں جب شہید کو آپ زندہ مانتے ہیں کبھی آپ نے کوئی شہید دیکھا جو دوڑتا ہو بتائیے بتاؤ کوئی دیکھا شہید چلتا ہو کھاتا ہو پیتا ہو دیکھتا ہو سانس لیتا ہو اب زندہ کیوں کہتے ہیں دے, اب دیکھو آنکھ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے حضور کے فرمانے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے قرآن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اب اگر کوئی بندہ کہے کہ شہید زندہ ہے ش... نا شہید زندہ نہیں ہے کیوں مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ یہ کہتے ہو تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا کہتے ہیں تجھے نظر نہیں آ رہا زندہ ہے اندھا ہے یہ نہیں کہتے آپ کیا کہتے ہیں تو بھائی مانے کیوں تو مانتا نہیں ہے اور اس مسئلے کو قرآن نے کیسے سمجھایا ہے قرآن نے کہا ولا کلا تشورون یہ نہیں فرمایا ولا کلا تالمون قرآن نے کہا ولا کلا تشورون ولا کلّا تالمون نہیں فرمایا ولا کلّہ تالمون اور ولا کلّہ تشورون میں کیا فرق ہے سور بخرا دوسرے رقوب میں ہے اللہ العزت فرماتے ہیں کہ جب ان منافقین سے کہا جائے لاتو فل افز آلو انہ مسلح کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں جب کاجے فساد نہ مچاؤ کہتے ہیں ہم فسادینی مسلحین ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ انمف صدون ولا کلّہ یش یہ فسادی ہے مگر شعور نہیں ہے اور جب کہا جائے وائز عقیل الحم امن و کما الناس انہیں کہا جائے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ کہتے انومن کما منصفہ کیا ہم بے وقوف کی طرح ایمان لیں اللہ فرمات اللہ ان محمد صفحہ اولا قلعہ یا لمون ان کے پاس علم نہیں ہے فساد کی باری آئی تو فرمین کے پاس شعور نہیں ہے اور جب ایمان کی باری آئی تو فرمین کے پاس علم نہیں ہے یہ شعور علم میں کیا فرق ہے جو چیز حواص سے ماسوس ہو اس کا نام ہے شعور اور جو چیز وحی سے معلوم ہو اسے کہتے ہیں علم مولویوں کی زبان میں ادراک بالحواس کا نام شعور ہے ادراک بالوحی کا نام علم ہے تو جو چیز شعور سے ماسوس ہو یعنی حواس سے ماسوس ہو اسے کہتے ہیں شعور اور جو وحی سے ماسوس ہو اسے کہتے ہیں علم اللہ فرم ولا قلع تشعور یہ نہیں فرمایا ولا کلّہ کا زندہ ہے لیکن تمہیں آنکھ سے پتا نہیں چلنا شعور سے پتا نہیں چلنا اگر اس پر وہی نہ ہوتی تو ولا کا فرمانا تھا پتہ چلا اس کی زندگی ہے جو آنکھ سے سمجھنے یعنی نبی کے فرمانے سے ماننی ہے میں تو اصل وقت تھوڑا ہے اور یہ مضمون لمبا ہے سمجھانے کے لیے وقت تھوڑا ہے مضمون لمبا ہے میں نے کہ آگے پہنچنا ہے تھوڑا وقت ہے میں صرف سمجھا رہا تھا اگر موت کے بعد کی زندگی سمجھ نہیں ہو تو کس کو سمجھیں نیند کو نیند نہ سمجھیں تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ نہیں آتی یہ بات توجہ سے سمجھنا میں اس کی مثال دیتا ہوں کوئی انسان مسجد میں دس بندے متکف ہیں ان میں سے ایک موتقف اکٹھے سوئے ہیں اور ان میں سے نو جاگ گئے ہیں اور ایک ذرا اس کی لیٹ آئی ہے صبح نو جلدی جاگ گئے ہیں اور ایک کی ذرا لیٹ کھلی ہے یہ جی نو جاگے ہیں ساتھ کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے وہ سور وہ تھوڑے اٹھتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے غسل خانے کی طرف وہ کہتا ہے یار میں نے غسل کرنا ہے میرے آج تھا جد رہ گیا ہے کیوں کہتا ہے بس وہ بتاتے بھی شرماتا ہے کہ میں نے کیوں غسل کرنا ہے نیا نیا بندہ ہے میں میںتگا بیٹھا ہے اس کو شرم آ رہی ہے نا کیوں غسل کرنا ہے اب اس کو شرم کیوں آ رہی ہے اس لیے اس نے حالت خواب میں کچھ دیکھا ایسے ہی ہے نا اس نے کچھ دیکھا ہے، تب ہی غسل ہوا اب ایمان کے ساتھ بتاؤ یہ جو سویا و بندہ متقف تھا اور اس نے غسل کر رہا ہے تو غسل واجب ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کچھ حالت خواب میں ہوا ہے نا اور اگر وہ کہہ دے کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور آج میری بیگم خواب کے اندر آئی تھی اس وجہ سے غسل ہوا آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے وہ سویا وہ سارا عمل کر رہا ہے اسی پر غسل ہو رہا ہے کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا اس کے باوجود وہ جسم بھی دھو رہا ہے کیوں اس لیے کہ جسم گندا ہو چکا ہے کپڑے بھی دھو رہے کیوں کپڑے گندے ہو چکے ہیں اب یہ جو حالت خواب میں اس کا ساری کاروائی ہے یہ جسم کی نہیں ہے یہ کس کی ہے روح کی ہے اور محسوس کس نے ہے تو نیند میں احوال روح پر آتے ہیں محسوس جسم کرتا ہے اسی طرح موت کے بعد قبر میں احوال روح پر آتے ہیں اور محسوس جسم کرتا ہے تو اب یہ نیند سمجھ آ جائے تو موت سمجھ آ جاتی ہے تو جی قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے آپ سوئیں آپ کے کی ساتھ کیا ہوا مجھے ایک سانپ نے ڈسا ہے جڑو بولتا ہے مستر میں بیٹھ کے جڑو بولتا ہے وہ کہتے ہیں یار ڈس ہے دیکھو میرے پسینے نکل گیا میں بہت پریشان ہوں اس کو سچ میں ڈس ہے یا نہیں نہیں خواب میں خواب میں تو ڈس ہے نا پریشانی اس کو ہو رہی ہے اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اب بتائیں آپ نہیں مانے لیکن اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے نا خواب میں کتنا پریشان ہے اب یہ نیند کی کیفیت ہے یہ جسم کو نہیں ڈسا جا رہا یہ روح کو ڈسا جا رہا ہے اور تکلیف کون محسوس کر رہا ہے اسی طرح قبر میں عذاب روح کو ہوتا ہے محسوس کون کرتی ہے جیسا تعجب اس بات پر ہے جو بندہ سوتا ہے اور اس میں نیند پر حوال آتے ہیں وہ بھی قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے وہ بھی قبر کے سواب کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے جی کیسے ہوتا ہے میں کہتا ہوں جیسے سونے والے کو ہوتا ہے ویسے اسے ہوتا ہے تو نیند سمجھ آ جائے تو پھر موت کو سمجھنا بہت آسان ہے. نیند اور موت آپس میں دو بہنیں ہیں اس پر میں حدیث پڑھ چکا ہوں کہ نیند پر موت اور موت پر نیند کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے تبھی دونوں بہنیں ہیں نا اب مجھے آپ بتائیں آپ سو جائیں گے عشاء کی نماز پڑھ کے صبح تحجد کے لیے یا نماز کے لیے اٹھیں گے کوئی آدمی الارم لگاتا ہے اور جب الارم بجتا ہے تو اٹھ جاتا ہے کوئی الارم نہیں لگاتا والدہ سے کہتا ہے ابو سے کہتا ہے گھر والوں سے کہتا ہے مجھے صبح پانچ بجے اٹھا دینا وہ اٹھاتے ہیں اٹھ جاؤ پانچ بج گئے مجھے آپ بتائیں اس اٹھنے والے نے الارم یہ آواز سنی ہے اور پھر اٹھا ہے یا اٹھا ہے پھر الارم سنیں جی آواز سنی ہے اچھا آواز سنی ہے پھر اٹھے پہلے اٹھا پھر سنی ہے <laughs> آپ بتا آپ کہتے ہیں مولوں میں اختلاف اختلاف تو عوام کرتی ہے یہ عوام میں اختلاف ہو رہا ہے نا دیکھیں اس نے سنا ہے تو تبھی آنکھ کھلی ہے نا نہ سنتا تو آنکھ کیسے کھلتی آدمی سویا ادھر کہتے ہیں شور نہ کرو اٹھ جائے گا تو شور نہ کرو اٹھ جائے گا مطلب یہ کیا ہے کہ سنے گا تبھی اٹھے گا نا اب مجھے آپ بتائیں یہ جو اس نے سنا اور پھر اٹھا تو اسے کیا پتہ چلا کہ سونے والا سنتا ہے یا نہیں تو <سؤال> جو یہ کہ سونے والا نہیں سنتا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں اس سونے والے نے سنا ہے تو پھر اٹھا ہے نا یا اٹھا ہے تو پھر سنا ہے تو نیند اور موت آپس میں بہن ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میت نہیں سنتی آپ کیسے کہتے نہیں سنتی ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سنتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ سنا اٹھ گیا ہم نے دیکھ لیا پتہ چل گیا وہ سنتا ہے ہمیں پتا کیوں نہیں چلتا اس پر بھی بات سمجھیں میت سنے تو ہمیں پتا کیوں نہیں چلتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ پرانے کریم میں ہے قرآن کریم نے بڑی عجیب تعبیر استعمال فرمائی ہے قرآن کریم کے آپ الفاظ پہ غور کریں <تصفح> آپ بازار میں جائیں اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہو بیوی اور اس نے پردہ کیا ہو تو پردے کا مانا کیا ہے اس نے کپڑا چہرے پر لٹکایا ہوتا ہے یا پیچھے پشت اور پیٹھ پہ پردہ کسے کہتے ہیں جو آگے لٹکایا ہو یا پیچھے آگے توجہ سے بات سمجھنا گھر والے آپ کے ساتھ ہیں انہیں پردہ کیا ہوا اس کا مانا کہ انہیں آگے کپڑا لٹکایا ہوئے ہے اب جب دکان پہ جائیں تو گھر والوں کو جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے ہیں ان کو دکاندار دیکھ سکتا ہے کیوں یہ دکاندار کو دیکھ سکتی ہیں جی کیوں اس کا مطلب یہ ہے گھر والی پردے میں ہے دکاندار پردے میں نہیں ہے توجہ سے بات سمجھنا گھر والی پردے میں ہے دکاندار پردے میں نہیں ہے کیا ثابت ہوا جو پردے میں ہو اس کے حالات کا پتہ نہیں چلتا اور جو پردے سے باہر ہو پردے والا اس کے حالات دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے اور پردے کو عربی میں کیا کہتے ہیں برزخ کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے بم برا برزخل الہیوں میں یو جب آدمی مر جائے تو اس کے پیچھے پردہ ہوتا ہے پردہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے آگے ہوتا ہے نا اور جب آدمی مر جائے تو پردہ اس کے پیچھے ہوتا ہے بات سمجھنا پردہ اس کے پیچھے ہے آپ بتائیں جب پردہ پیچھے آ گیا عورت کے آگے پردہ ہے تو عورت پردے میں ہے یا دکاندار پردے میں عورت اور جب میت کے پیچھے پردہ آ گیا تو میت پردے میں ہے یا ہم پردے میں ہم پردے میں برزخ میں ہم ہیں یا وہ ہے زندگیوش کی, کی ہے یا ہماری ہے تو پردہ دار وہ ہے ہم تو نہیں ہے نا اب اس کا معنی یہ ہے کہ میت پردے میں ہے ہم پردے میں نہیں ہیں برزخ میں وہ ہے ہم نہیں ہیں اب بات سمجھیں جو پردے میں ہو وہ باہر کے حالات دیکھ لے یہ پردے کے خلاف نہیں ہے اور باہر والا اندر کے حالات دیکھ لے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا پردہ ہے وہ اندر سے نظر آ رہا ہے یہ پردے کے خلاف ہے اگر ہمیں میت کے حالات کا پتہ چل جائے یہ برزخ کے خلاف ہے اور میت کو ہمارا پتہ چل جائے یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے اب اسے مسرت احمد کی روایت سمجھ آ گئی امن مومنیاشر رضی اللہ نے فرماتی ہے جو آدمی دنیا میں کسی کو پہچانتا تھا اگر وہ اس کی قبر پر آئے اور سلام پیش کرے تو قبر والا اسے پہچانتا ہے یہ کون فرما رہی ہے امائشہ کہاں لکھا ہے اس والے یاد کر لو نا کہاں لکھا ہے مسندی احمد میں اور امام احمد حنفی تھے ہمبلی خود حمبلی ہے نا وہ تو امام احمد کا تو مذہب چلا ہے تو لوگ کیسے کہتے ہیں جی ہمبلی کہتے ہیں کہ میت نہیں سنتی جو امام ہے وہ حدیثے پیش کر رہے اور آپ کہتے ان کا مذہب یہ ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں تو میں سے گزارش کر رہا تھا ہمارا سلام میت سن لے تو یہ پردے کے خلاف برزہ کے خلاف میں یہ دے ہم سن لیں یہ برزہ ہی پر دے اس لیے ہم اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کے سلاد پڑھتے ہیں حضور سن لیتے ہیں یہ برزہ کے خلاف نہیں ہے حضور جواب دے ہم سنیں یہ چونکہ برزہ کے خلاف ہے اس لیے ان کا جواب ہم نہیں سنتے اگر احمد رفائی ملا جامی کسی ایک نے سنا ہے تو وہ خرق عادت ہے جسے کرامت کہتے ہیں وہ خر کی عادت ہے جسے اس پر فتوے نہیں لگا کرتے کرامت و ایمان کا حصہ ہے اس پر فتوے کون سے لگنے ایک زندگی ہماری دنیا کی ہے ایک زندگی برزخ کی ہے اور ایک زندگی حچر کی ہے میں سمجھانا ہی چاہ رہا تھا کہ جو دنیا کی ہماری زندگی ہے اس میں ہمارے دل میں فکریں بھی ہیں نہ ہمارے دل کی خواہشات بھی ہیں ہمارے دماغ کی افکار بھی ہیں ہماری جسم کی ضرورتیں بھی ہیں بیان میں نے یہاں سے شروع کیا تھا اور ہر خواہش دنیا میں پوری ہو ایسا ہو نہیں سکتا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے ضرورتیں پوری ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے اس لیے دنیا میں جائز خواہش پوری کرنے کی کوشش تو کریں اگر پوری نہ ہو تو نجائز ذریعہ استعمال نہ کریں بس میں نے یہی بات سمجھانی تھی دنیا میں اپنی جائز خواہشات پوری کرنے کی کوشش تو کریں اور اگر خواہش ناجائز ہو تو پورا نہ کریں اور جائز خواہش ہو اور ذریعہ ناجائز ہو تو بھی اس کو چھوڑ دیں بس اس کو آخرت پہ چھوڑ دیں قرآن کریم میں ہے ولکم فیا ماں تشتہی الفسوم و لکم فیا ماں اور دنیا میں ناجائز خواہش کیوں چھوڑی ہے اللہ نہیں چاہتے جائز خواہش کے لیے نجائز طریقہ کیوں چھوڑا ہے اللہ نہیں چاہتے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں جو آدمی دنیا میں اللہ کے فرمانے پر پیغمبر کے ارشادات پہ اپنی نجائز خواہشوں کو قربان کرتا ہے یا جائز خواہشات کے لیے نجائز طریقے قربان کرتا ہے اللہ اس کی ساری خواہشات جنت میں پوری فرما دیں گے میں اس کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں دنیا میں ہم وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے اور جنت میں انشاءاللہ اللہ وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے مولانا قاسم ننوتوی رحمتہ اللہ کا جملہ سنیں حضرت سے کسی نے پوچھا جنت کیا ہے جنت کی تعریف کیا ہے ہمارے مشائق علماء دولبند کی علوم دیکھیں جنت کسے کہتے ہیں کوئی ہم سے پوچھے جنت کسے کہتے ہیں ہم گھنٹے کی تقریر کریں جنت میں یہ نہریں ہیں جنت میں ہو ہیں جنت میں باغات ہیں جنت میں دودھ شاید پیٹھے پانی کی نہریں ہیں اور جنت میں اللہ کا دیدار ہے جن... یہ ہم کہیں نروت فرماتے ہیں جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے خدائی کیا ہے خدائی سمجھ آئے تو چھوٹی کھدائی سمجھ آئے نا جب خدائی سمجھ آئے تو چھوٹی خدائی کیسے سمجھ آئے حضرت کے جملے کی میں کیونکہ شرح کرتا ہوں نا بڑوں کی باتیں سمجھاتا ہوں یہ باتیں سمجھیں خدائی کیا ہے انما امرح ازا ارا دشئی ان پول لہو کن فیا <فَيَكُن> یہ خدائی ہے اور چھوٹی خدائی کیا ہے ولکم فی ما ماں تشتہی انفسگم ولکم فی ہا ماں <تَدَّعُون> جو تم بولو گے وہ ملے گا جو تم چاہو گے وہ ملے گا بس تمہارے ارادوں کا نام وجود ہے یہ ہے خدائی وہ چھوٹی گیوں ہے اس لیے کہ ہماری خواہش اللہ کی منشا کے تابع ہے اللہ کی خواہش کسی کی منشا کے تابع نہیں ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں وہ ملے جو ہم چاہیں تو بھی دنیا میں وہ لیں جو خدا چاہیں بس آج ہم یہ فیصلہ کریں اللہ ہم نے گزشتہ زندگی میں اگر نجائز خواہش کو پورا کیا ہے اپنے کرم سے معاف فرما دے اور اگر جائز خواہش کے لیے نجائز طریقہ استعمال کیا ہے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے اور ہم طے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تجھی ہم ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ شاء تجھے ہم ناراض نہیں کریں گے اللہ کی قسم پوری کائنات ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے بس دعا کرو ہم سے اللہ ناراض نہ ہو اللہ کا حبیب ہم سے ناراض نہ ہو کوئی بڑا چھوٹا سا ناراض ہو جائے کتنی الجھن ہوتی ہے خاندان کے دو بندے ناراض ہو کتنی الجھن ہوتی ہے اور اللہ ناراض ہو جائے تو بندے کو الجھن بہت سخت ہونی چاہیے ہم اس کا فیصلہ کریں کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا مومن ایشان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کرے مسلمان کو زیب نہیں دیتا اللہ کو ناراض کرے اور یہ دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس کے اختصار کو سمجھانا مشکل ہے اتنی مختصر زندگی ہے پچھلی زندگی ہم دیکھ لیں گزرتے پتہ ہی نہیں چلی اور آئندہ کتنی زندگی ہے ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہے گزشتہ زندگی میں جو لمحات ایسے گزرے ہم نے خدا کو ناراض کیا ہم اس پر اللہ سے توبہ کریں اور اگر نہ کر سکے اللہ کی قسم پھر قبر میں پشتاوا ہے پھر حشر میں پچھتاوا ہے لیکن اس پشتاوے کا فائدہ نہیں ہے قرآن کریم میں ہے انہا کلمتنوا کا آدمی بس موت کے وقت یہ کہتا ہی رہے گا اللہ مجھے بھیج دو اللہ مجھے بھیج دو اب موقع دے دو اللہ فرمائے گے کہ سب کہنے کی باتیں ہیں بہت موقع دیا تو نے کچھ نہیں کیا اب بھیج بھی دیا تو, تو نے کچھ نہیں کرنا کیوں اللہ کے علم میں ہے اللہ کئی بار ایسے حالات بندے پر لاکھ کے بندے کو دکھا چکے ہیں مصیبت آتی ہے یہ گڑ گڑا کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا ٹل جاتی ہے پھر شروع ہو جاتا ہے حادثات آتے ہیں کہتا ہے آئندہ نہیں کروں گا حادثہ ختم ہو جاتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے یہ کئی بار تو اللہ اس کو تجربے کرا چکے ہیں ہم نے کئی بار تیرے ساتھ ایسے کیا تو باز نہیں آیا اب دوبارہ واپسی کے دروازے بند ہیں تو ہم اگر تھوڑا سا اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ پھر قبر میں آرام ہی آرام ہے اس لیے میں اکثر کہتا ہوں دنیا کام کی جگہ ہے یہ آرام کی جگہ نہیں ہے اور قبر آرام کی جگہ ہے یہ کام کی جگہ نہیں ہے اور جنت وہ عیش کی جگہ ہے ایک ہوتے آرام آدمی سکون کر رہے ہیں اور ایک ہوتی ہے ایش قبر میں تو آدمی نے سو جانا ہے آرام کرنا ہے اور ادھر سونا ہے جو سو میں نے کبھی سویا تھا اور اٹھ بھی گیا اور پھر جنت عیش کی جگہ ہے پھر جنت میں واپسی نہیں ہے دنیا میں وہاں جانے کی بات کو واپس نہیں آتا اگر ہم چاہتے ہیں قبر میں آرام کریں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت معیش کی زندگی گزاریں پھر اللہ کے لیے اپنے اللہ کو راضی کر بس اللہ کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں شریعت کی حدود نہ توڑیں شریعت کی حدود توڑیں گے تو بتائیں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے ہم جائیں گے کہاں پہ ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے دنیا کی خدا نے زندگی بڑی مختصر دی ہے کسی کے پاس دولت ہے کسی کے پاس مال ہے کسی کے پاس جوانی ہے کسی کے پاس علم ہے کسی کے پاس زبان ہے بس میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کو اللہ کے نام پہ لٹا دے علماء اپنے علم کو لٹائیں خدا کے نام پہ بخل سے کام نہ لیں جو خدا نے دیا ہے وہ اس کو عام کریں آرام چھوڑیں ہم نبی کے وارے سے ہم ہی آرام کے پیچھے لگ گئے کام کے لگ گئے ہمارے ایک بزرگ ہیں تو مجھے میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے گزارش کی میں نے یعنی غلط مجھے یہ بات فرمائیں کہ مجھے ساتھی بھی مشورہ دیتے ہیں اور کئی بار تھک جا تو میرا بھی دل کرتا ہے کیا بیٹھ کر کام کریں بہت پھر لیا مجھے فرمانے لگے بیٹھ کے کام کرنے والے بہت ہیں پھر کر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے جب تک چل سکتے ہو بیٹھنا نہیں ہے بس چلو چلو اور جب چلنا بس ہو جائے تو پھر بیٹھ کے دین کا کام کرو اور دب دیکھیں تو لگتا ہے ترتیب نبوت بھی یہی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو بہت چلاتا ہے نبی بہت مشقت برداشت کرتے ہیں اور بھی اس کا اہتمام کریں اور میں نے آج زہر کے بعد وہاں بیان میں بھی ارض کیا تھا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں علماء اپنا خیال خود بھی فرمائیں اور ہماری عوام بھی علماء کا خیال فرمائیں طلباء اپنا خیال خود بھی کریں بلا وجہ مصائب کو دعوت نہ دیں بلا وجہ مشکلات کو دعوت نہ دیں بعض کام ہمارے نہیں ہوتے ہم وہ کام کرتے ہیں اس پر پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہر آدمی کا ایک کام ہے مدارس کے ذمہ پڑھنا پڑھانا ہے اپنے کام میں لگے رہیں تبلیغ کے ذمہ دعوت تبلیغ ہے اپنے کام میں لگے رہے. خانگاہوں کے ذمہ اللہ اللہ اپنے کام کریں اور جمعیت کے ذمہ سیاست ہے وہ اپنا کام کریں جب جس کام کی ضرورت ہو وہاں اکٹھے ہو کر کام کریں اور خام خواہ دوسرے کے کام کے اندر دخل نہ دیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہماری دائیں بائیں بڑھ کے مارنے سے ہمیں نقصان کیا ہوگا پوری امت کو نقصان ہوتا ہے اب بھی جیسے حالات سخت ہیں ان حالات میں سب سے بہتر طریقہ اپنے کام میں لگے رہیں اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنے قائدین ہمارے مشائف جس بات پر متفقہ کا فیصلہ فرمائیں ہم اس میں چو چرا نہ کریں بغیر چو چرا کے ان کی تائید فرمائیں اجتماعی کاموں میں کچھ تحفظات ہر بندے کو ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی ہوں گے مجھے بھی ہوں گے اپنے تحفظات کو محفوظ کر لیں اور اپنے بزرگوں کا ساتھ دیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ جتنے حالات کڑے ہو جائیں اتنا اللہ کی طرف آدمی توجہ زیادہ کرے اللہ کریم ہی حالات کو بدلتے ہیں ہمارے ملک کے حالات عموماً کراچی کے حالات خصوصاً یہ بڑے ہی قابل رحم ہیں ان حالات میں دعا کرنا ضروری ہے جلدی پر پٹرول نہیں چھڑکنا چاہیے بلکہ اس آپ کو بجھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم دعا بھی کریں اللہ حالات کو سازگار فرما دیں آپ علم میں ہے یا مین کا میسج بھی چلا تھا یہ چونکہ ہمارے حضرت مالانا عبد مکی صاحب دامد برکات خان کا ہے اگر نے مجھے فون پر بھی فرمایا جب آپ کراچی آئیں تو خانقاہ میں بڑا اہتمام کریں ذکر بھی کرائیں بیان بھی کریں یہ آپ کا گھر ہے اس کو آپ اپنا گھر سمجھ کے آئیں تو میں نے کہا تو ہمارے یہاں تو جتنے ہمارے مشائر سب کی جگہ ہماری جگہ ہیں سب کے گھر ہمارے اپنے گھر ہیں تو یہاں جب بھی دعوت یا میسج چلے آپ ذینشین فرما لیا کریں بیان بھی ہوگا میل سے ذکر بھی ہوگی بات ساتھی بیت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بیعت بھی کریں گے میں گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں بڑی تفصیل سے بات کہہ چکا ہوں کہ ہم نے سارے کام کرنے ہیں عقائد کی دلائل کے ساتھ جنگ بھی لڑنی ہے اور ہی نظام کے ساتھ ساتھ لڑنی ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے عموماً تحریک خانقاہوں سے دور ہوتی ہے اور خانقاہی تحریکوں سے دور ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں خانقاہ اور تحریک اکٹھی ہو آپ کا کیا خیال کٹھا چلنا چاہیے کہ نہیں بس عقائد بھی بیان کریں اور ذکر بھی کریں ہم نے دیکھیں آپ کے سامنے ہے عقیدہ بیان کیا اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گیا ہو میں نے بڑی اہم گفتگو کی ہے آپ کی خدمت میں جو سمجھنی بڑی مشکل ہے ابھی یہ سال کے شروع کی بات ہے میں دبئی میں تھا مولانا ذوالفقار نقش بندی صاحب دام ذرکاتوں کو پتہ چلا تو فجر کی نماز سے پہلے ہی مجھے کسی کا کہ ان کو بلاؤ دبئی آئے ہمیں ملنے کے لیے گیا خود بیٹھ گئے اور خلفا بھی تھے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور فرمانے لگے ان کو مسئلہ حیات النبی تو سمجھاؤ ان کو مسئلہ حیات النبی سمجھاؤ آپ دیکھو خانقاہ والے بھی کہتے ہیں آپ ان کو یہ مسئلہ سمجھاؤ تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب دکھاؤ نا کہ مولانا گمر صاحب کا سلائی بیان ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدے پر بات بھی ہوگی پہلے عقیدے کی اصلاح یا پہلے عمال کی سلائے تو عقیدہ پہلے ہے بعد میں ہے اس لیے ہمارے بیان میں عقائد پہ گفتگو ضرور ہوگی کس پر ہوگی وہ موقع کے مطابق ہے ایک نیک عقیدہ ہمارے ان اصلاحی بیانات میں چلتا ہے ہمارے اصلاحی بیانات کا مطلب ہے کہ عقائد پر بات ہی نہ کرو کہ قابل تعجب اصلاح ہے کہ آدمی عقیدے پر کوئی بات نہ کرے عقائد کی بھی فرمائیں اصلاح اسلامی فرمائیں الحمد رب العالمی وسلات والسلام السلام رسوله رسول ہی والا علی اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما جائز حجاد کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما نافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو, ہو جا اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اسلام کی حفاظت فرما دین کی حفاظت فرما ہمارے مال جان اولاد امام کی حفاظت فرما اجمائین میرا یا ارحم راہمی